اللہ ہما آلت کی ایک اے میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں رہیم کل مختوم اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ اسلامی لشکر منگل بدھ کی درمیانی رات دس شوال کو ہنین پہنچا لیکن مالک بن اوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریخی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں گزرگاہوں گھاٹیوں پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا اور اسے یہ حکم دے چکا تھا مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھن کر دینا پھر ان پر ایک آدمی کی طرح ٹوٹ پڑنا ادھر سہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے پھر صبح کے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے قبر تھے انہیں مطلقاً علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ بروں کے اندر سقیف و حوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں اس لیے وہ بے قبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی پھر ہی ان پر دشمن کے پرے کے پرے فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑے اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف تاک نہ رہا تھا بالکل شکست تھی یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے جو ابھی نیا نیا مسلمان تھا کہا اب ان کی بکدر سمندر سے پہلے نہ رکے گی اور جبلہ یا کلدا بن جنید نے یہ بن آزیب کا بیان جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے ان کا ارشاد ہے کہ ہوازن تیر انداز تھے ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد ہم قنیمت پر ٹوٹ پڑے اور تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا اور حضرت انس کا بیان جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے مگر بڑی حد تک اس کا موید ہے حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا پھر ہنین پر چڑھائی کی مشرقین بہت عمدہ صفوں میں آئے جو میں نے کبھی نہ دیکھی سواروں کی صف پھر پیادوں کی صف پھر ان کے پیچھے عورتوں پھر بھیڑ بکریاں پھر دوسرے چوپائے ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے ہمارے سواروں کی میمنا پر قالب بن ولید تھے مگر ہمارے سوار ہماری پیٹ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے اعراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا لوگ میری طرف آؤ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا ابن ساخ کے بقول ان کی تعداد نو یا دس تھی نوئی کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ آدمی ثابت قدم رہے امام احمد اور حاکم مستدرک نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ میں ہنین کے روز رسول اللہ کے ساتھ تھا لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے مگر آپ کے ساتھ اسی مہاجرین و انسار ثابت قدم رہے ہم اپنے قدموں پر پیدل تھے اور ہم نے پیٹ نہیں پھیری ترمیزی نے حسن ابن عمر کی حدیث حوایت کی ہے ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو ہنین کے روز دیکھا کہ انہوں نے پیٹ پھیر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سو آدمی بھی نہیں ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ آپ کفار کی طرف تھا اور آپ پیش قدمی کے لیے اپنے قچر کو ایڈ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے انا ان نبی انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں جھوٹا نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں لیکن اس وقت ابو سفیان بن ہارس نے آپ کے قچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس نے رکاب تھام لی تھی دونوں قچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائیں اس کے بعد آپ اتر پڑے اپنے رب سے مدد کی دعا فرمائی اے اللہ اپنی مدد نازل فرما مسلمانوں کی واپسی اور جنگ کی گرمی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو جن کی آواز خاصی بلند تھی حکم دیا کہ صاحبہ اکرام کو پکاریں حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا درخت والوں رضوان والوں کہاں ہو واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مرتی ہے اور جوابن کہا ہاں ہاں آئے آئے حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ مڑ پاتا تو اپنی زیرخ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا اس طرح جب آپ کے پاس سو آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی او اندر محدود ہو گئی ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے پری قین میں دھوا دھار جنگ شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کرن پڑ رہا تھا فرمایا اب چولہ کرم ہو گیا ہے پھر آپ نے زمین سے مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے پرمایا شاہد الوجوہ چہرے بگڑ جائیں یہ مٹھی بھر مٹھی اس طرح پھیلی دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو اس کے بعد ان کی دھار کند ہوتی چڑی گئی اور ان کا کام پشت پھیتا چلا گیا دشمن کی شکست فاش مٹی پھینکنے کے بعد چند ساتھ گزری تھی کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی سقیف کے تقریباً ستر آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے یہی وہ تقیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا ہے اور اللہ نے ہنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری, تمہاری کثرت نے قرور میں ڈال دیا تھا پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا اور کفر کرنے والوں کو سزا دی اور یہی کافروں کا بدلا ہے تاقب شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے تائف کا رخ کیا، ایک نقلہ کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشری کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی اس کے بعد مشرقین بھاگ کھڑے ہوئے البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشری شہید ہو گئے مسلمان شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نقلہ کی طرف پسپا ہونے والے مشرقین کا تعاقب کیا اور درید بن سممہ کو جا پکڑا جسے ربی بن رفی نے قتل کر دیا شکست قوردہ مشرقین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے مال غنیمت یہ تھا قیدی چھے ہزار اونٹ چوبیس ہزار بکری چالیس ہزار سے زیادہ چاندی چار ہزار وقیع، یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم جس کی مقدار چھ کنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا پھر اسے جیرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن امر غفاری کی نگرانی میں دے دیا اور جب تک غزل طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا قیدیوں میں شیما بنتاری بھی تھی جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی جب انہیں رسول اللہ کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا تائف. یہ غزوہ در حقیقت ہنین کا امتداد ہے کیونکہ حوازن و سقیف کے بیشتر شکست افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن اوف نصری کے ساتھ بھاگ کر تائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین سے فارنگ ہو کر اور جارانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ آٹھ ہجری میں تائف کا قصد فرمایا اس مقصد کے لیے قالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک ہزار فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا پھر آپ نے خود طائف کا رخ فرمایا راستے میں نقل یمانیہ پھر قنل المنازل پھر لیا سے گزر ہوا لیا میں مالک بن اوف کا ایک قلعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہدم کروا دیا پھر سفر جاری رکھتے ہوئے محاصرہ حضرت انس کی یہ روایت ہے یہ چالیس دن تک جاری رہا اہل سیئر میں سے بعض نے اس کی مدد بیس دن بتائی ہے بعض نے دس دن سے زیادہ بعض نے اٹھارہ دن اور بعض نے پندرہ دن دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے بلکہ پہلے پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا ٹڈی دل, دل چھایا ہوا ہے اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے بارہ شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد تائف کے پاس لے جانا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل پر منجیق نصب کی اور متعدد دبابے کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے پھینکے جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابے کے نیچے سے باہر نکل آئے مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے جنگی حکمت عملی کے طور پر کم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی اس پر سکیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے اس اعلان پر تئیس آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے انہی میں حضرت ابو بکرہ بھی تھے وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرقی یا گھراری کی مدد سے جس کے ذریعے رٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے لٹک کر نیچے آئے چونکہ گھراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرا رکھ دی ان سب غلاموں کو رسول اللہ نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے یہ حادثہ قلعے والوں کے لیے بڑا جانگ کا تھا جب محاصرہ تور پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوگوں کی زد پڑی اور ادھر اہل نے سال بھر کا سامان خردنوش بھی جمع کر لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن ماویہ دیلی سے مشورہ طلب کیا اس نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گز گئی ہے اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی یہ سن کر رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ قتم کرنے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے لیکن یہ اعلان صحابہ کرام پر گرا گزرا وہ کہنے لگے آئے فتح کیے بغیر واپس ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے اس پر لوگوں میں قشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چونچرا رخت سفر باننا شروع کر دیا یہ قیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اس کے بعد جب لوگوں نے دیرہ ڈنڈا اٹھا کر کوچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون ہم پلٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں کہا گیا اللہ کے رسول آپ سقیف پر بد دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، سقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ جارانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جارانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وقت تائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں آ جائے تو اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے لیکن تاقیر کے باوجود جب آپ کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ نے مال کی تقسیم شروع کر دی تاکہ قبائل کے روسہ اور مکہ کے اشراف جو اچک اچک کر تاک رہے تھے ان کی زبان قاموش ہو جائے محلی کے قسمت نے سب سے پہلے یاوری القلوب کے قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اتنا ہی یزید کو دیا اس نے کہا اور میرا بیٹا ماویہ آپ نے اتنا ہی ماویہ کو بھی دیا یعنی تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً اٹھارہ کلو چاندی اور تین سو اونٹ حاصل ہو گئے حکیم بن حام کو ایک سو اونٹ دیے گئے سو سوال کیا تو حارث بن کلدا کو بھی سو اونٹ دیے گئے اور کچھ مزید قریشی و غیر قریشی روسا کو سو سو اونٹ دیے گئے کچھ دوسروں کو پچاس پچاس اور چالیس چالیس اونٹ دیے یہاں تک کے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد اس طرح بے دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا اتفاق سے آپ کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری چادر دے دو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میرے پاس کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا پھر تم مجھے نہ بقیل پاؤ گے نہ بزدل نہ جھوٹا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا واللہ میرے لیے تمہارے مال فیمے سے کچھ بھی نہیں حتیٰ نہیں اور پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے القلوب کو دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں صرف چار چار اونٹ یا چالیس چالیس بکریاں آئیں جو شہسوار تھا اسے بارہ اونٹ یا ایک سو بیس بکریاں ملی انسار کا حسن و استراب یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی لیکن پہلے پہل سمجھی نہ جا سکی اس لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا ابن ساکھ نے ابو سعید قدری سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ دیے اور انسار کو کچھ نہ دیا تو انسار نے جی ہی جی میں, کھایا اور ان میں بہت ہوئی. یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ اپنی قوم سے جاملے ہیں اس کے بعد حضرت صاحب بن عبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرص کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے حاصل شدہ مال جو کچھ کیا ہے اس پر انسار اپنے جی ہی جی میں آپ پر کھا رہے ہیں آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا قبائل عرب کو بڑے بڑے اتی دیے لیکن انسار کو کچھ نہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احساد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بھی چھولداری میں جمع کیا کچھ مہاجرین بھی کچھ دوسرے لوگ بھی گئے تو انہیں واپس کر دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا قبیل انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اللہ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا انسار کے لوگوں تمہاری یہ کیا چھمگوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے اور یہ کیا ناراضگی کی ہے جو جی جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور محتاج تھے اللہ نے غنی بنا دیا اور دشمن تھے اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے انسان نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا ہم نے آپ کی تصدیق کی آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا ہم نے آپ کی مدد کی آپ کو دھتکار دیا گیا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ محتاج تھے ہم نے آپ کی غم, و غم گساری کی اے انسار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا اے انسار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے ٹیروں میں پلٹو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انساری کا ایک فرد ہوتا اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انسار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا اے اللہ انسار پر رحم فرما اور انسار کے بیٹوں اور انسار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کتاب سن کر لوگ اس قدر ہوئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی دکھر گئے وبد حوازن کی آمد غریمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وبد مسلمان ہو کر آ گیا یہ کل چودہ آدمی تھے ان کا سربراہ اور قطیب زہر بن سرد تھا اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برقان پی تھا ابن ساکھ کا بیان ہے کہ ان میں ان کے نو اشراف تھے انہوں نے اسلام قبول کیا بیعت کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور, اور بہنیں ہیں اور پھوپیاں اور کالائے ہیں اور یہی قوم کے لیے رسوائی کا سبب ہوتی ہیں پس اے اللہ کے رسول ہم پر کرم کرتے ہوئے احسان فرمائیے آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امید بھی ہے اور انتظار بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں پر احسان کیجئے جن کا آپ دودھ پیا کرتے تھے اور ان کے دودھ کے موتیوں سے آپ کا منہ بھر جایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم واضح رہے کہ ماؤ وغیرہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں کالائیں پھوپیاں اور بہنیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور جو مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یمال انہوں نے کہا ہمارے نزدیک قاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو جب میں زہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں اور مومنین کو رسول اللہ کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں اس پر انسار و مہاجرین نے اٹھ کر کہا جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ کے لیے ہے اس کے بعد نہیں اور عباس بن, کہ بن مرداس نے کہا جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اس پر بنو سلیم نے کہا جی نہیں جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ کے لیے ہے عباس بن مرداز نے کہا تم لوگوں نے میری توہین کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں اور اسی غرصے میں نے ان کے قیدیوں کی تفصیل میں تاقیر کی تھی اور اب میں نے انہیں اختیار دیا بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا لہذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بقشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مالف حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے چھ دیں گے لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ کے لیے بقشی دینے کو تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں لہذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے صرف اوینہ بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک کپتی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا عمرہ اور مدینہ کو واپسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جیرانہ ہی سے عمرہ کا احرام بادھا اور ادا کیا اس کے بعد اتاب بن اس کو مکے کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے مدینہ واپسی چوبیسا آٹھ ہجری کو ہوئی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 امال روانہ فرمائے جن کی پہرشت یہ ہے امال کے نام وہ قبیلہ جس سے زکاة اصول کرنی تھی اوینہ بن حسن بنو تمیم سے یزید بن الحسن اسلم اور غفار سے عباد بن بشیر اشحلی سلیم اور مزینہ رافع بن مکیس جوہینہ سے عمر بن الاس بنو فزارہ سے زہاق بن سفیان بنو کلاب سے بشیر بن سفیان بنو کعب سے ابن لطبیہ ازدی بنو زیبان سے مہاجر بن ابی امیہ شہر سنا زیاد بن لبید علاقے حضر موت سے عدی بن حاتم تیئر بنو اسد سے مالک بن نویرہ بنو ہنزلہ سے زبرقان بن بدر بنو ساتھ کی ایک شاخ سے قیس بن آسم بنو ساتھ کی دوسری شاخ سے علا بن الحضرمی علاقے بہرین سے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 ہیں نمبر ایک سری اوینہ بن حسن اوینہ کو پچاس سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا تھا وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیے کی ادائیگی سے روک دیا تھا اس مہم میں کوئی مہاجری انصاری نہ تھا اوینہ بن حسن رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر ہلا بول دیا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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو یہ لوگ پڑھائی کے کے سہن میں بیٹھ گئے انہوں نے فقر و مباحت میں مقابلے کی خواہش ظاہر کی اور اپنے قطع اطارد بن حاجب کو پیش کیا اس نے تقریر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطیب اسلام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 قبیل قشم کی ایک شاخ کی جانی پروانہ کیا گیا قطبہ 20 آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے 10 اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے مسلمانوں نے شبکون مارا جس پر سخت لڑائی پھڑک اٹھی اور فریقین کے قاس سے افراد زخمی ہوئے اور قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے نمبر تین سری زہاد بن سفیان کلاوی یہ سری بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تطے کیا نمبر چار سری القما بن مجرز مدلجی ربیعل آکر نو ہجری انہیں تین سو آدمیوں کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا وجہ یہ تھی کہ کچھ ہفشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور اہل مکہ کے خلاف زنی کرنا چاہتے تھے القما نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرے تک پیش قدمی کی کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے نمبر پانچ سریع علی بن ابی طالب ربی ہجری انہیں قبیلے طے کے ایک بت کو جس کا نام قلس یعنی کلیسا تھا دھانے کے لیے بھیجا گیا تھا آپ کی سرکردگی میں ایک سو اونٹ اور پچاس گھوڑوں سمیت ڈیڑھ سو آدمی تھے جھنڈیاں کالی اور سفید تھا مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم تائی کے محلے پر چھاپا مار کر کلس کو ڈھا دیا اور قیدیوں چوپا اور بھیڑ بکریوں سے ہاتھ بر کر لیے انہی قیدیوں میں حاتم تائی کی صاحبزادی بھی تھی البتہ حاتم کے صاحبزادے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 یہاں جو آ سکتا تھا لاپتا ہے والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی آپ اس پر احسان کیجئے اللہ آپ پر احسان کرے گا اللہم صلی علی محمد مسلم اللہ